اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ یہ جو قرآن میں حروف مقد کا مسئلہ ہے یعنی ڈس جوائنٹیڈ لیٹرز وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن آپ کھولتے ہیں تو شروع میں آتا ہے حریف لام ميم. پھر قرآن کے اندر کئی صورتوں میں اس طرح کیا حروف آتے ہیں تو کچھ لیٹرز کو ملا دیا جاتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں حروف قطع ڈسجوائنٹڈ لیٹرز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ کو بتاتے ہیں بلیسنگ <بس> وہ یہ کہ اللہ متفرق اجزاء کو بلا کر کے اس کا ایک بامانہ مجموعہ بنا ہے یہ پوری نیچر میں پوری یونیورس میں ہے پوری کائنات میں ہے جانتے ہیں کہ کی کائنات کیا ہے یہ ایٹموں کا مجبو ہے یعنی الگ الگ کر دیئے تو ایٹم میں ملا دیئے تو وہ درخت ہے پانی ہے انسان ہے حیوان ہے ستارے ہیں سیارے ہیں تو متفرق اجزاء کو ملا دینے سے بامانا مجبوہ بن جانا इसी का नाम कानात है कुरान भी है सही है एक सौ चौदह सूरतें हैं उनमें कोई बमना रक्त नहीं है ये फ्रेगमेंट्री फ्रेगमेंट्स हैं जो इकट्ठा कर दिया गया है فریگمنٹ آف وزڈم تو بظاہر قرآن میں بظاہر بامانہ رب نہیں ہے لیکن جب وہ بلا دیا آتا ہے تو اس کے وہ ایک بامانہ رب کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس میں جو میں سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک نعمت کا ذکر ہے کہ انسان کو جو جو, جو انسان کی ہوتی ہے وہ کیا ہے حروف کا مجموعہ حروف کا مجموعہ اس کو کہتے ہیں حروف عربی سے اے بی سی ڈی جی تو انسان کا جو دماغ دیا گیا ہے وہ ان حروف کو اکٹھا کر کے لفظ بناتا ہے بابانہ کتاب لکھتا ہے بامانا سپیچ دیتا ہے تو یہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے انڈیا میں ایک, ایک بڑا پڑھ آدمی تھا ڈاکٹر رام منور لوہیا کافی پڑھا لکھا بھی تھا وہ اس کی تعلیم انڈیا میں ہوئی تھی باہر ہوئی تھی تو اس کی ایک کتاب چھپی تھی اس کا ٹائٹل تھا فریگمنٹس آف اے ورلڈ مائنڈ مجھتا ہوں کہ یہی معلومات ہر انسان کے لیے ہر انسان کا کلام جو ہے فریگمنٹس ہے الگ الگ جوڑ دیا جائے تو وہ بامنا کتاب ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی صلاحیت دی ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں تو دماغ بامانہ اسپیچ بامان کتاب وجود میں ہے ورنہ الگ الگ دیکھا جائے تو وہ حروف و قطعت ہے ڈس جائنٹڈ لیٹرس سے ایسا کچھ میرے میں آتا ہے اسی طرح میں ستا ہوں کہ حروف مقاطات میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے